فلما فصلا تالو تو اور جب دشمن کے مقابلے میں بڑھے نیا رکو ہے یہاں سے فلما فصلہ تالو تب اور جب تابوت سکینہ کی واپسی جو تھی اب یہ ہو گئی بائبل میں اس اس تابوت سکینہ کی جو واپسی ہے نا اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے بہت بعد میں اور بائبل میں یہ بیان آیا ہے کہ تالوت کا جو دور تھا اس سے بہت پہلے تابوت سکینہ مل گیا تھا اور اللہ نے خاص طور پر جو ذکر کیا ہے اس لیے کیا تاکہ بتائے بائبل کی غلطی کو کہ تابوت سکینہ لوٹ کے آیا ہے اس دور میں اس سے بہت پہلے نہیں مل گیا تھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب آپ کمپیریٹو اس کو دیکھیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں, کیوں کہا ہے فلما فصلہ تالو تو جنود اور جب الگ ہوئے تالوت لشکروں کو لے کے مقابلے میں آئے بڑھے مقابلے میں آئے لشکروں کے قالا انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم کمبے نہر اللہ تعالی کیا کرنے والا ہے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک دریا کے ذریعے یہ دریا جو تھا دریائے اردن اب تک قائم ہے یہ اس پار تھے اور دریا کو کراس کر کے پھر انہوں نے دوسرے کنارے پہ آ کے لڑنا تھا تو انہوں نے کہا اللہ تمہیں آزمائے گا ایک دریا کے ذریعے فمن شرب بن ہو جس نے اس میں سے پیا اس دریا کا پانی فلئی سمنی وہ ہم میں سے نہیں تو وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکے گا بزدل ہو جائے گا وہ ملم یا ہو اور جو اس میں سے نہ چکھے ان منی وہ ہم میں سے ہے اللہ مگر مان غارافا جس نے بھرا غرفتن چلو چلو سمجھتے ہیں یہ جس نے ایک چلو پانی بھر لیا اس میں سے وہ ہے بھی اپنے ہاتھ سے ایک اب چلو پانی لے لیا بس وہ ہے اور جس نے زیادہ پیا وہ ہم میں سے نہیں بس ٹھیک مومن کی زندگی گئی ہے کہ ان اللہ مبتلی کمبے نہر اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا کے ذریعے اور مومن کی یہ جو زندگی ہے نا یہ زندگی دریا ہی ہے فمن شَرِبَ مِنْهُ ہو مِنِّي جس نے اس دنیا سے پیٹ بھر لیا نا اپنا اور کوشش یہ کرتا رہا وہ ہم میں سے نہیں ہو وہ لم یتم ہونا ہو اور جو اس دنیا کے قریب بھی نہ جائے گا وہ ہمارا ہے اللہ من طرف غرفتم بے ادے ہاں جو ضرورت پیشانے پہ ایک آدھ اس دنیا سے لے لے بس وہ ہے جو بچ گیا کرنا حقیقت یہ ہے کہ مومن کی زندگی بس یہی ہے ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے کہ جس چیز میں سے جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق لے لے زیادہ چکر میں نہ پڑے یہ دنیا بڑے دبے پاؤں انسان کے دل میں آتی ہے اور جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان اس کی خدمت کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس دنیا کو اس پیسے کو جیب میں رکھنا جائز اس کا کمانا جائز خرچ کرنا جائز اس سے فائدہ اٹھانا جائز اور اسے بینک میں رکھنا جائز اسے اپنے دوستوں کو دینا جائز والدین عیزہ کربا پہ خرچ کرنا جائز اپنے گھر میں جمع کرنا جائز اور اپنے دل میں جمع کرنا نہ جائز اتنی سی بات جس دل میں یہ جمع ہو جاتا ہے نا یہ پھر حکمران بن جاتا ہے پھر وہ آقا بن جاتا ہے اور اسے دوڑاتا ہے کہ میری خدمت کرو مجھ میں کمی نہیں آنی چاہیے میری صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کماؤ اور کماؤ اور لاؤ اللہ من طرف اگر ختم بے انہوں نے کہا جس نے اس پانی کو چکھا ہے وہ ہم میں سے نہیں مگر کوئی ایک آ چلو جتنی ضرورت ہے اتنا لے لے کالو کہنے لگے لا کا قتل نلجو آج کے دن کوئی طاقت نہیں ہے بجالوتا وہ وہ ہی جالوت سے لڑنے کی اور اس کے فشری و منہ اللہ نے فرمایا پھر پی لیا سب نے اس میں سے اللہ قبی لم بس تھوڑے سے رہ گئے کچھ تو شہزادے وہیں سے الگ ہو گئے انہوں نے کہا حضرت لڑائی ہونی چاہیے اور ہم اپنے گھروں سے بچوں سے نکال دیں گے جب لڑائی پرز ہوئی تو وہ شہزادے تو وہیں رہ گئے کہتے ہیں کہ ستاون کی جنگ آزادی جو تھی جب انگریز آئے اور قبضہ کرنے کے لیے تو شہزادے مغلوں کے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ارے پالکی والوں کو بلاؤ اٹھائے ہمیں بھاگنے کا وقت آ گیا جلدی چلے پالکی والوں سے پہلے ہی انگریز پہنچ گئے کیا ہوا یہ بند نہیں ہوا چلو اچھا انہوں نے کہا فشاری وہ من ہو انہوں نے اس میں سے پی لیا پانی سے سوائے اس کے, کے تھوڑے سے تھے بس بچے وہ اور کتنے بچے سہاور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں ہم یہ بات تھی کہ بس اتنے بچے جتنے ہم لوگ بدر میں تھے یعنی تین سو تیرہ کہاں تو ہزاروں میں اور کہاں تین سو تیرہ میں یہ تین سو تیرہ کا ہنسا بھی عجیب ہی چلا ہے بھائی یہودی ایک انہوں نے کہا جس دن ہم تین سو تیرہ پکے یہودی ہو گئے اس دن دنیا میں تم پہ غالب آ جائیں گے میں نے کہا یہ تم تین سو تیرہ کو تمہارا کیا ہے اس میں تو اس نے کہا بس کچھ نہیں بس ہم تین سو تیرہ ہو جائیں یہ پہلی بار ان سے سنا دوسری بار یہ اہل تشریح یہاں پڑا انہوں نے کہا تین سو تیرہ حضرت فرماتے تھے کہ جب بھی ہم ہو گئے اس دن ہم غالب آ جائیں گے تین سو تیرہ ہونے کی دیر ہے اور وہ تین سو تیرہ میں سے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو امام تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو دنیا میں چھے یا ساتھ ہوئے جس دن تم تین سو تیرہ ہو گئے دنیا میں غالبات جاؤ یہ عجیب بات اور ہم کہتے ہیں کہ تین سو تیرہ جنہوں نے ہونا تھا نا بس وہ ہو گئے ان جیسا دنیا میں نہ پیدا ہوتا ہے آئندہ کو اور نہ اس کی کوئی توقع ہے اور ہو بھی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور مکہ میں جس خون اور آگ کے دریا سے وہ نکل کے اللہ کے بندے آئے تھے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ایک آدمی ان میں سے کوئی زندہ ہو کے آ جائے تو اتنی برکتیں ہو جائیں کہ امت پوری میں بیداری پیدا ہو جائے گزر گیا وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ کتنے پار چڑھے تو اتنے ہی جتنے بدر میں کالو لا کا قتل فلما فشہ رب من اللہ کلیلم سوائے تھوڑے سے بس ان کے علاوہ سب نے پانی پی لیا جس نے پی لیا ایسا بزدل ہوا کہ پیچھے ہی رہ گیا فلما جا اور جب انہوں نے عبور کیا اس کو ہوں کدھر لوٹی زمیر دریا کی طرف جب اس دریا کو انہوں نے عبور کیا دریا اردن کو ولزینہ معمنو ماہ اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے اسے عبور کر لیا یعنی ماہو حسط تالوت کے ساتھ جو تھے ان سب نے عبور کیا کالو کہنے لگے لاقوم آج کے دن کوئی بھی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا وہ جالوت کے مقابلے میں وہ ہی اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آج کے دن کوئی بھی ہماری طاقت نہیں ہے جالوت کے مقابلے میں اور اس کے لشکر ان کے لشکروں کے مقابلے میں انہوں نے کہا تدریجاً کتنے لوگ نکلتے گئے کچھ پہلے چلے گئے تھے کچھ نے پانی پی لیا اور جو بچے کھچے آئے ہیں انہوں نے بھی کہا لاتاقت بجالوتا و جنو دہی آج کے دن کوئی طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی حستے تالوۃ علیہ السلط کے ساتھ تھے کال لزینہ کہا ان لوگوں نے یژنون جنہیں یہ یقین تھا زن کبھی کبھی یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ موقع پہ یقین ہے گمان نہیں جنہیں یقین تھا کہ انہم ملاق اللہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے ملاقات ہونی ہے اللہ سے کہنے لگے وہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کم انفاطن کتنے ہی گرو کتنے ہی لشکر قبیل جو چھوٹے چھوٹے تھے غلبت وہ غالب ہوئے فی گروہوں پر کثیرتن جو کسرت سے تھے بے عزن اللہ جب اللہ کا حکم ہو گیا نے کہا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں جو بڑی بڑی جماعتوں سے جا ٹک کر آئیں اور اللہ کا جب حکم ہوا تو وہ غالب ہو گئے اللہ کا حکم اصل ہے ہماری قلت اور کسرت کی بات نہیں اللہ کا حکم کی ہے یہ دیکھو جب نبی علیہ السلط نے کہا تھا اور باقی ساری چیزیں بھی پوری تھیں پھر اتنے بڑے امتحان سے گزرے پیاس لگ گئی ہوگی پانی کو دیکھ کے جی لچایا ہوگا اور پھر تھوڑے بہت جو آگے چلے گئے اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے و ما صابرین اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے یعنی میدان جنگ میں صبر کرو ڈٹے رہو